باب ومن لم يجد الماء وهو مصافر أو خارج المصر وبينه وبين المصر نحو الميل أو أفسر أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو خاف الجنوب أن ي... أو خاف البرض أو يمرزه فإنه کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بھائی تو شروع میں پاکی وغیرہ کے مسائل بیان کیے بھائی اور وضو کا بیان ہوا غسل وغیرہ کا بیان اب تیمم کو بیان کریں گے کیونکہ تیمم نائب ہے وزو کا بھائی سمجھ تیم نائب ہے تو اس لیے تیمم کا باب ذکر کیا اس کے بعد بھائی یاد رکھیے تیمم کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا بھائی تیمم کا لغوی کیا معنی ہے ارادہ کرنا ارادہ کرنا کوئی ترکیب آپ سے پوچھے مولانا یہاں تو کیا ترکیب کریں گے تین طرح جی ہر جگہ وہی تین ترکیبیں جو میں نے آپ کو بتلا دی وہ ہر جگہ ہو جائیں گی پہلی ترکیب کیا ہاضا بابو, بابو تیم جی ہاد مبت بابو تیم ممی مزاف مزافیل <تصفح> جی خبر بھائی یا اس کو مبتدا بنا لو خبر محسوف نکالو باب حاضہ اور تیسری ترکیب کیا تھی بابت تیم پھر یہ منسوخ ہوگا بھائی تو تیمم لغت میں کہتے ہیں ارادہ کرنے کو بھائی لغت میں اور اصطلاح شریعت میں آپ جانتے ہیں مولانا دو زربے مارنا زمین پر اور مسا کرنا ان کے ساتھ اپنے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا بھائی تو کہتے ہیں وہ ملم یل ماں اور وہ شخص جو پانی نہ پائے وہ ہوا مسافر اوخار جل مصری اور وہ کیا ہو مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو وبئی و نل مصری نخل میل اور اس کے بیچ اور شہر کے بیچ ایک میل کی مقدار ہو نحو یہاں بمانے مقدار کے ہے مولانا ایک معنی اس کا مقدار کے بھی آتے ہیں وہی اس کی اور شہر کے بیچ ایک میل کی مقدار ہو اور یاد رکھنا یہ میل شرعی مراد ہے ایک میل آپ استعمال کرتے ہیں عام بول چال میں مولانا وہ انگریزی میل ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے شرعی میل بڑا ہے انگریزی میل چھوٹا ہے تو اس کی اور شہر کے بیچ ایک میل کی مقدار ہو اور اکثر ہو یا اسے اس یا اس سے زیادہ کی مقدار ہو یہ تو ایک صورت ہو گئی مولانا پانی نہیں پا رہا پانی ملنے رہا اس کو بھائی سمجھ میں آیا بھائی پانی ملنے رہا دوسری سورت اوکان یا وہ شخص پانی کو تو پاتا ہے پانی تو اسے ملا ہے پلان نہ مریض مگر وہ کیا ہے مریض ہے بیمار ہے فخا اسے خوف ہے الما اشتد کہ اگر اس نے پانی استعمال کر لیا تو اس, کا اس کی بیماری شدید ہو جائے گی بڑھ جائے گی بھائی اس کی بیماری کیا ہوگی بڑھ, بڑھ, بڑھ جائے گی او خاف النبو یا خوف و جنبی کو جو حالت جنابت میں ہے جس پر غسل فرض ہے اس کو خوف ہے انی غالب اگر اس نے غسل کیا پانی کے ساتھ یکلوہل بھر تو سردی اسے مار ڈالے گی شدید سردی کے ایام ہیں بھائی یا ایسی جگہ جہاں زبردست سردی پڑتی ہے اب وہاں پر اسے اندھا وہ خوف ہے کہ اگر میں نہایا ٹھنڈا پانی ہے پھر بعد میں کوئی گرم کرنے والی چیز بھی نہیں ہے رضائی وغیرہ یہ چیز کوئی نہیں ہے بھائی آگ بھی نہیں ہے تو یہ سردی یہ سردی تو مجھے کیا کر دے گی مارد مارد او یو یا اسے کیا کر دے گی یہ خوف تو نہیں ہے کہ سردی سے میں مر جاؤں گا لیکن یہ خوف ہے کہ سردی سے کیا ہو جاؤں گا بیمارد بیمارد بیمار ہو جاؤں گا فَإنَّهُ يَتَيَمَّمُ تو یہ شخص کیا کرے پاک مٹی سے تیمم کر لے تیمم کر لے بھائی مٹی سے سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی ایک شخص وہ ہے جس کو پانی مل ہی نہیں رہا اور شہر کی قید ویسے لگائی والا نا سمجھ میں بس مطلب یہ ہے اس کے یعنی شہر میں عموماً پانی مل جاتا ہے بھئی تو یعنی اس کے اور ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے بھئی اسے اب پانی اس کے پاس ختم ہو گیا اور اسے نماز کے لیے وزو کی حاجت ہے تو اگر اس کا گمان یہ ہے کہ ایک میل کے اندر اندر اگر میں تلاش کروں کچھ علامتیں اس نے دیکھنی نشانیاں سے اندازہ ہو گیا ایک میل کے اندر مجھے پانی ضرور مل جائے گا تو پھر اس کے لیے تیمم جائز نہیں بلکہ کیا کرے پہلے پانی تلاش کرے اگر پانی نہیں ملتا پھر کیا کر لے تیمم کر لے اور اگر اس کا یہ گمان نہیں ہے بھائی کہ ایک میل میں پانی مل جائے گا تو پھر تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی مم کر لے بھائی اور اسے پڑھ لے بھائی نماز وغیرہ تو یہ تو ایک صورت ہوئی کہ پانی ہے ہی نہیں اور دوسری صورت کیا ہوئی پانی تو ہے لیکن یا تو وہ مریض ہے بیمار ہے پانی کے استعمال پہ قادر نہیں اسے پتا اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میرا میری بیماری بڑھ جائے گی یا خوف ہے اس کو بھائی کہ اگر میں نے کیا کیا غسل کر لیا پانی سے جن بھی ہے تو اس سردی سے میں کیا جی سردی مجھے مار ڈالے گی یا یہ, یہ میرے مر... مجھے بیمار کر دے گی بھائی تو پھر بھی اس صورت میں شریعت نے کس چیز کی اجازت دے دی منگ کی اجازت دے دی بھائی سمجھ میں آیا بھائی بھائی اتنا پانی ہونا ضروری نہیں جس سے پورا وضو کر لے بھائی سمجھ میں آیا جو بیان ہوا بھائی وضو کے سنتیں بھی اور سارا کچھ ادا ہو جائے نہیں بس اتنا پانی اگر ہے جس سے ایک دفعہ چہرہ دھو سکتا ہے ایک ایک دفعہ ہاتھوں کو دھو سکتا ہے اور ایک ایک مرتبہ پاؤں کو دھو سکتا ہے بس भाई سننے تو کیا طریقہ تھا کتنی دفعہ دھوئے ان سب کو تین دفعہ لیکن فرض تو ایک دفعہ ہے تو لہذا اگر صرف اتنا پانی ہے کہ ایک ایک دفعہ ان کو دھو سکتا ہے تو بھی مولانا اب تم جائز نہیں بلکہ کیا کرے وہ سو کرے ہاں اگر ایسی جگہ ہے اسے پتا ہے بھائی میں جنگل میں ہوں اب اگر اس پانی میرے پاس پانی تو پڑا ہے لیکن اگر میں نے پانی استعمال کر لیا مجھے قریب کہیں پانی ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے بھائی سفر میں ہے تو پھر پیاس سے ہی میں مر جاؤں گا تو اس صورت میں بھی اب اگر اتنا پانی ہے جس سے وہ وضو کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اسے خوف ہے تو اس صورت میں شریعت نے کیا اجازت دے دی اس صورت میں بھی تیم کر سکتا ہے وہ تیم کر سکتا ہے اور یہ یاد رکھو مانا نا جتنی پاکی وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی پاکی کس سے حاصل ہوتی ہے تیمم سے تو تیمم کرنے کے بعد ذہن میں یہ وسوسہ اور خیال نہ لائے کوئی بھی کہ میں تو پوری طرح پاک نہیں ہوا بھائی جتنی پاکی وضو سے حاصل ہوتی ہے یس وزو کا تیم کیا ہے تو جتنی پاکی وضو سے حاصل ہوئی تھی اتنی ہی پاکی تیمم سے اور اگر غسل کا تیمم کیا ہے تو جتنی پاکی غسل سے حاصل ہوتی تھی اتنی پاکی کس سے حاصل ہو چکی تیمم سے حاصل ہو چکی تو یہ دل میں خیال نہ لائے اور یہ نہ سمجھے کہ میں اچھی طرح پاک نہیں ہوا بچا اسی طرح یہ بھی یاد رکھو بھائی ایک آدمی ہے سفر میں جا رہا ہے جنگل میں اب اسے اس کا یہ گمان ہے بھائی قریب ایک میل کے اندر مجھے کسی کہیں بھی پانی نہیں ملے گا کسی طرف بھی چنانچہ اس نے تیمم کیا اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی لیکن اسے پتہ ہی نہیں یہ جو میرے قریب درخت ہیں ان کے پیچھے ٹھیک ٹھاک پانی موجود ہے مولانا بڑی مقدار ہے پانی کی تو کوئی حرج نہیں مالانا اب اگر اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے تو تو تیمم اور نماز صحیح ہوئے ان کو دہرانے کی ضرورت کیونکہ جب اس نے تیمم کیا تھا جب نماز پڑھی تھی اس وقت اس کا کیا گمان تھا پانی کہیں قریب میں اگرچہ پانی اس کے قریب ہی سو ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر قریبی موجود تھا لیکن چونکہ اسے خبر نہیں تھی تو لہذا تیمن صحیح ہوا اور نماز صحیح ہوئی دوبارہ آپ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اچھا دوسری بات مولانا یہاں پر ذکر آیا میل کا بھائی میل کا میں نے بتایا ایک انگریزی میل ہے جو اب یہاں عام استعمال ہوتا ہے ایک شرعی میل ہے اور شرعی میل کیا ہوتا ہے انگریزی میل سے بڑا ہوتا ہے سمجھ میں آیا یاد رکھو چھ ترکی گھوڑے کی دم کے چھ بال لیں بھائی ترکی گھوڑے کی ترکی گھوڑے کی دم کے چھ بال لیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک جو کے دانے کے برابر چوڑائی ہو جائے گی جو جانتے یا نہیں جانتے بھائی جی وہ گندم کی طرح دانے ہوتے ہیں اس کے بھی بھائی تو چھ ترکی گھوڑے کی دوم کے بال چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھے تو یہ کتنی چوڑائی ہو گئی ایک جو کے دانے کے چوڑائی کے برابر اس کی لمبائی کی بات نہیں کر رہا اس کی چوڑائی کے برابر یہ ہو گئے جی اب چھ جانے ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں لمبائی میں نہیں چھ جو کے دان ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں تو یہ ایک انگلی کی موٹائی اس کی چوڑائی کے برابر ہو گئے بھائی چھ جو کے एक ایک دوسرے کے ساتھ چوڑائی میں رکھیں تو یہ کتنی چوڑائی ہو گئی بھائی ایک انگلی کی چوڑائی کے برابر سمجھ میں آیا ایک انگلی تو چھ ترکی گھوڑے کی ترکی तुर्की घोड़े की کے بال چوڑائی میں में تو یہ برابر ہیں ایک एक کے برابر چوڑائی میں اور और جو کے دانے چوڑائی میں में تو یہ کتنے ہوئے ایک انگلی کے برابر چوڑائی میں بھائی سمجھ میں آیا ایک انگلی جس کی چوڑی ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کی انگلی مراد ہے. اچھا چوبیس انگلیاں چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو یہ ایک زرا بنتا ہے کتنا بنتا ہے ایک जिरा آپ نے پڑھایا نہیں जिरा किसको کس کو کہتے ہیں شرعی گز شرعی گز مالانا اس کو کیا کہتے ہیں زیرا کتنا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ ڈیڑھ فٹ کے برابر ہے اور ہاتھ کی زری بھی میں نے بتایا تھا کوہنی سے لے کر <سؤال> یہ ہاتھ کو انگلیوں کو سیدھا رکھیں تو کوہنی سے لے کر یہ درمیانی انگلی کے سرے تک یہ کتنا بنتا ہے یہ ایک زیرا ہے ڈیڑھ فٹ اور یہ کتنا ہوا کتنے اصب ہوئے اصبیس کتنی انگلیاں ہوئی بھائی چوبیس انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہے تو چوبیس اصب ہو چوبیس انگلیاں ہوں چوڑائی میں تو یہ کتنا ہوا ایک زیرا مالانا یاد رکھو اور چار زرا ہوں تو یہ ایک باغ کہلاتا ہے بھائی کتنے بار. چار زراغ ہوں تو یہ ایک باغ کہلاتا ہے با علی فائن بھائی باغ با سمجھ میں آیا بھائی با کس کو کہتے ہیں چوبیس آ چار دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کے سرے تک یہ ایک باغ ہے مرانا یہ کتنا ہے اور یہ کتنا ہوا بھائی چار زیرہ بھائی کتنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چار زیرا ہے یا نہیں دیکھو مولانا بتاؤ مجھے یہ چار زیرا بنتے ہیں یا نہیں بنتے بھائی چار بن گئے بھائی سورج سمجھ میں آ اور ایک ہزار با ہو تو یہ ایک شرعی میل ہے بھائی ایک ہزار باہ ہو تو یہ کتنا بن گیا ایک شرعی میل بن گیا یہ تو تھا تو گویا کتنے با بھائی ایک ہزار باں ہو تو یہ کتنا بن گیا ایک شرعی میل تو بھائی ایک شرعی میل میں کتنے زیر ہوئے کتنے بھائی ایک ہزار با تھے نا اور ہر بان میں کتنے زیرا ہیں چار تو چار سے زرب دے دو کتنے سے زیرا تو ایک شرعی میل چار ہزار زیرہ ہوا چار ہزار زیرہ جی اور ہر زیرہ ہے ڈیڑھ فٹ کا تو اس کو ڈیڑھ کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ کتنا بن گیا چھ ہزار فٹ بھائی تو ایک شرعی میل کتنا ہوا چھ ہزار, ہزار فٹ ہے یہ ایک شرعی میل ہے بھائی چھ ہزار یعنی چار ہزار شرعی گز ہوں تو یہ ایک شرعی میل بنتا ہے لیکن عام گزوں میں بات کریں مولانا آج کل انگریزی گز رائٹ ہے یہاں پر بھائی اور وہ کتنے فٹ کا ہے میں نے بتلایا تھا تین فٹ کا ہے تین فٹ کا تو کتنا ہوا جی بھائی چار ہزار شرعی گز تھے کتنے تھے ایک میل میں کتنے زراق ہے چار ہزار اور دو زراعت کا کیا بنتا ہے ایک انگریزی گز بھائی دو زراعت کا ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کتنے ہو گئے تین تو انگریزی گز کتنے فٹ کا ہے تین فٹ کا تو وہ دو زراق کے برابر ہے تو چار ہزار کو دو سے تقسیم کر دو آسان سا مسئلہ ہے کتنا ہو گیا معلوم وہ آج کل جو رائج ہیں یہ والے دو ہزار گز ہو تو کتنا بن جاتا ہے ایک شرعی میل مسئلہ سمجھ میں آ بھائی فاصلے سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی تو دو ہزار یہ جو گز جو آج کل دکاندار جس سے کپڑا ناپتے ہیں یہ دو ہزار گز ہو تو ایک شرعی میل ہوتا ہے بھائی اور یاد رکھیے انگریزی میل جو ہے وہ سترہ سو ساٹھ گز ہوتا ہے انگریزی میل کتنا ہوتا ہے سترہ سو ساٹھ گز کون سے گز بھائی انگریزی گز سترہ سو ساٹھ انگریزی گز بھائی معلوم ہوا شرعی گز کتنا ہے انگریزی گزوں میں بتاؤ بھائی دو ہزار گز شرعی شرعی میل کتنا ہے شرعی میل ہے دو ہزار انگریزی گز اور انگریزی میل کتنا ہے سترہ سو ساٹھ انگریزی گز اچھا تو فرق کتنا نکلا دو سو چالیس گز کا معلوم ہوا شرعی میل انگریزی میل سے کتنا بڑا ہوتا ہے دو سو چالیس گز بڑا ہوتا ہے دو یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی تو معلوم ہوا بھائی یہاں تک بحث سے کہ شرعی میل کتنے انگریزی گز کے برابر ہے شرعی میل کتنے انگریزی گزوں کے برابر ہے دو ہزار انگریزی گز اور انگریزی میل کتنے انگریزی گزوں کے برابر ہے <تصف> سترہ سو ساٹھ اسی طرح آپ نے کلومیٹر بھی پڑا ہوا ہے بھائی تو یاد رکھو ایک ہزار تراسی گز تقریبا ایک ہزار تراسی گز ہوں تو یہ ایک کلومیٹر ہوتا ہے تو کلومیٹر میل سے بہت چھوٹا ہے بھائی ایک ہزار تراسی گز تقریباً والا نا تراسی سے تھوڑا سا زیادہ ہے سوا تراسی ساڑھے تراسی کے لگ بھگ سمجھ میں آیا ایک ہزار تراسی آشاریہ تین تین گز بھائی اچھا اور ایک فاصلہ آپ نے پڑھا ہوگا اکثر بھائی آج کل استعمال ہوتا ہے فرلاگ بھائی ایک فرلان کے فاصلے پر ہے یا دو فرلان کے فاصلے پر ہے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کتنا ہوتا ہے بھائی یاد رکھو ایک فرلان دو سو تیس گز کا ہے بھائی ایک فرلان کتنا ہے دو سو تیس گز کا بھائی انگریزی گز کی بات ہو رہی ہے بھائی ایک فرلان دو سو تیس انگریزی گز کے برابر ہے بھائی جی یہ مقداریں یاد ہوئی کچھ بھائی ہاں ان کو یاد کرنا آپ نے اچھی طرح بھائی اچھا بھائی بتائیے آپ مجھے ایک جو کا دانا صرف نہیں کہنا ایک جو کے دانے کی چوڑائی کے برابر اچھا پھر چھ جو کے دانے چوڑائی میں رکھیں تو یہ کس کے برابر ایک کی چوڑائی کے برابر اور لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک چوبیس چوڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اور پھر چار زیرا ہو تو یہ کتنا بنتا ہے ایک با بنتا ہے اور ایک ہزار باں ہو تو یہ کتنا بنتا ہے ایک شرعی میل بنتا ہے تو معلوم ہو شرعی میل میں ایک ہزار باں ہیں جب ہزار باں ہیں تو زیرا کتنے ہوئے چار ہزار اور جب زرا چار ہزار ہے اس کے اندر تو انگریزی یہ شرعی گز ہیں تو انگریزی گز کتنے ہوئے اس میں دو ہزار گز بھائی تو معلوم ہوا شرعی میل دو ہزار انگریزی گز کے برابر ہے اور بھائی انگریزی میل کتنے گزوں کے برابر ہے انگریزی میل سترہ سو ساٹھ انگریزی گزوں کے برابر ہے بھائی اسی طرح آپ نے کلومیٹر میٹر پڑا ہے بھائی کلومیٹر کتنے گزوں کے برابر ایک ہزار تراسی آشاریہ تین تین بائی گز سمجھ میں آیا اور فرلانگ بھی میں نے آپ کو بتلا دی یہ کتنے گز کا ہے دو تیس گز یہ فرلانگ کہلاتا ہے بھائی جی تو ایک گز مولانا تین فٹ کا ہوتا ہے اور ہر فٹ میں ہے بارہ انچ تو ایک گز میں کتنے انچ ہوئے جی چھتیس انچ ایک گز چھتیس انچ کا ہے مولانا انگریزی گز کی بات کر رہا ہوں اور آپ نے میٹر بھی پڑا ہے میٹر استعمال ہوتا ہے کپڑے ماپنے وغیرہ کے لیے کتنے میٹر ہے میٹر میں کتنے انچ ہوتے ہیں ہاں شاہ بھائی میٹر یاد رکھیے تین انچ زیادہ ہوتا ہے گز سے تو گز میں ہے چھتیس انچ تو میٹر میں کتنے ہوں گے انتالیس انچ ہوں گے بھائی جی اب تیمم کی تعریف کر رہے ہیں, کی سے کہتے ہیں؟, کہتے ہیں اور دو ضربے بھائی یم صحبا ما ان میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا وبل خرا دئی اور دوسری کے ساتھ مسا کرے then. اپنے دونوں ہاتھوں کا دو है ہیں بھائی جس میں کیا کیا جاتا ہے پہلی زرب کے ساتھ چہرے کا مسا کیا جاتا ہے اور دوسری ضرب کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا مسا کیا جاتا ہے जाता سمجھ میں آیا آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی مولانا کہ وزو کے اندر تو نیت مستحب یا سنت تھی بھائی لیکن تیمم کے اندر نیت فرق ہے بھائی تیم کے اندر نیت کیا ہے نیت, نیت, نیت کریں گے تو تیمم ہوگا بھائی تیم کرتے ہوئے اگر نیت نہیں کی تو تیم بھی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا جی. اور کیا طریقہ تیمم کا بھائی کون کر کے دکھائے گا آتا ہے آپ کو بھائی ہاں چلو شاباش دیکھو بھائی سارے تیمنگ کیسے کیا جاتا ہے بھائی ہاں نیت کیا نیت کریں گے پاکی کی نیت پاکی کی ہاں ہاں جی جی شاہ ہاں شاہ پہلی زرب بھائی تو شروع میں کیا کیا بھائی نیت کر لی بسم اللہ پڑھ لی اس کے بعد کیا کیا ضرب لگائی بھائی آگے بتائیں گے کن کن چیزوں پہ زرب لگا سکتے ہیں تو زرب لگائی اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے ہاتھ اوپر چیز پر مارے تھوڑا سا آگے کو لے جائے پھر تھوڑا سا واپس لے آئے سمجھ میں یہ سننا طریقہ ہے یہ سنت ہے بھائی سمجھ میں ایسے نہ بھی کرے تو بھی ہو جائے گا لیکن سنت بہرحال تو اس طرح کرنا چاہیے سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور انگلیاں کھلی ہوئی سمجھ میں انگلیاں جڑی ہوئی نہ ہو آپس میں تاکہ گرد جو ہے وہ انگ بیچ میں بھی پہنچ جائے بھائی تو اس پر ہاتھ مارا کسی چوک کے اوپر اور ہاتھ تھوڑا سا آگے اس پر آگے کی طرف لے جائے پھر تھوڑا سا واپس لے آئے اب اس کے ساتھ کیا کیا نے پورے چہرے کا مسا کر لیا اور یاد رکھو جیسے وضو میں ایک بال کے برابر بھی جگہ چھوٹ جاتی تھی تو پھر وضو نہیں ہوتا تھا یہاں بھی پورے چہرے کا مسا کرنا ہے کوئی تھوڑی سی بھی جگہ رہ گئی تو وہ نہیں ہو سمجھ میں آیا تو یہ آنکھ کے اوپر خصوصاً اور یہ یہاں پر پھر دوبارہ ہاتھ پھیرنا چاہیے بھائی تاکہ یہ جگہ کہیں رہ نہ جائے بھائی خوب اچھی طرح ہاتھ پھیر لے اور ہاں یہ جو ہاتھ آپ نے پھیرے ہیں نیچے مارا تھا ہاتھ بھائی آگے لے گئے پھر واپس لے اگر مٹی وغیرہ ہے تو پھر ان کو کیا کر لے آپس میں ایک کے ساتھ مار کر بھئی مٹی وغیرہ کو جھاڑ لے بھئی اس کو نا چہرے پر سارا پھیر لے سمجھ میں آئے تو مٹی جھاڑ لے اور پھر پورے پھر دوسری زر اسی طریقے پر لگائے بھئی ہاتھوں کو تھوڑا آگے لے جائے واپس لے اور پھر بھائی کیا کرے ہاتھ جھاڑ لیے اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کا مسا کر لے پورے ہاتھ کا مسا کرنا ہے بھائی انگلوں کا کلال اچھی طرح ہو جائے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے گھڑی پہنی ہے اس کو اتار دینے والا نہ ہو سکتا ہے کیا ہو وہاں پر ہاتھ ہلایا بھی آپ نے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ہاتھ نہ لگے تو احتیاط طریقہ یہی ہے اس کو اتار دیا جائے تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہے بھائی اس کو اتارا اور پورے دائیں ہاتھ پر مسا کر لیا انگلوں کے بیچ میں ہر جگہ پر کوئی جگہ نہیں رہی پھر اس کے بعد دوسرے بائیں ہاتھ پر اسی طریقے سے کیا کر لیا مسا کر لیا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ ہے تیم کا طریقہ بھائی اور جی یہ آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں بھائی دوبارہ ذرا ہاتھ کا مسا کر کے دکھاؤ ان کو بھائی سمجھ میں آیا پورا دیکھو انگلی کا خلاف کوئی جگہ رہے نہ بھائی احتیاط سے کرنا خوب اچھی طرح کرنا ہے بس اچھا بھائی دیکھیے آگے بھائی تو کہتے ہیں وہ تیام دو ضربیں ہیں اور دوسری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک وہ تیام فل جناب سوا ان اور تیامم جنابت کی حالت میں اور ہدث یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں سوا ان براب برابر ہے ایک جیسا ہے भाई یعنی غسل اور وزو کا تیم ایک کیا مولانا یہ نہیں کہ غسل کے لیے الگ अलग الگ قسم نہیں بھائی یہ ہی جو بے وضو تھا پانی کی ضرورت ہے وزو کے لیے لیکن پانی مل نہیں رہا کہیں قریب بھی تو اب جیسے تیمنگ کرتے ہیں غسل اگر واجب ہو گیا تو اب بھی پانی نہیں ہے تو اسی طریقے پر کیا کر لے تیم جیسے وضو کے لیے کیا تھا اور جائز ہے تَيَمُمْ تَيَمُمْ امام صاحب اور امام ابو حنیف رحم اللہ امام محمد رحم اللہ ان کے نزدیک بھائی بیکلی ماکان جنسل عرضی ہر اس چیز سے جو زمین کی جن سے ہو گئی طرفین کی بات ہو رہی ہے مولانا طرفین کے نزدیک تیمم جائز ہے ہر اس چیز سے جو کس کی جنس سے ہو بھائی زمین کی جنس میں سے ہو اسے تیمم جائز ہے کسورا بھی جیسے کہ مٹی ہے ور رملی اور ریت ہے رمل ریت کو کہتے ہیں بھائی اور پتھر ہے ول جس سن بھی کہتے ہیں جس سن بھی کہتے ہیں جس بھائی جس بھائی جس بھائی یاد رکھو چونے سے تیار کیا ہوا خاص مثال ہوتا تھا بھائی جیسے آج کل بھائی سیمنٹ استعمال ہوتا ہے اینٹوں دیوار بناتے ہوئے اینٹوں کو آپس میں کس سے جوڑتے ہیں سیمنٹ سے اسی طرح یہ مثال ہوتا تھا چونے سے بنایا جاتا تھا اس کو کیا کہتے تھے Just کہتے ہیں بھائی جس کہتے ہیں اردو میں اسے گچ کہتے ہیں بھئی, گچ بات سمجھ میں آئی بھائی یہ سیمنٹ کی طرح مثالا تھا چونے سے بنایا جاتا تھا ون نورا ون ناورا تھی نورا چونے کو کہتے ہیں مالانا چونے کو بھائی چونا بھی زمین کی جنس میں سے ہے مالانا ریت بھی پتھر بھی یہ گچھ میں بھی یہ بھی چونے سے بنا ہے ول کو اسی طرح سرما ہے یاد رکھو یہ سورما بھی جو آپ آنکھوں میں لگاتے ہیں یہ پتھر کو پیس کر بنایا جاتا ہے کبھی پتھر کی شکل میں اسے دیکھا گئی چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں بڑے بہت وزنی اور سخت قسم کا تو یہ اس کو پیسا جاتا ہے انتہا بے انتہا باریک پیس دیا جاتا ہے تو وہ سورما بن گیا تو یہ بھی سخت پتھر ہے بھائی تو یہ بھی زمین کی جنس سے ہے بھائی وہ بھائی بھائی یاد رکھو زمین کی جنس میں سے ایک چیز ہے یہ ایک قسم کا پتھر ہے شفاف ہوتا ہے شفاف پتھر بھائی جیسے شیشہ ہوتا ہے بھائی شفاف اسی طرح یہ پتھر بھی کس قسم کا ہے شفا پتھر ہے مولانا شفا اور نہایت زہریلا ہوتا ہے بھائی سمجھ میں تو تبھی وغیرہ لوگ اس کو دوائیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں بھائی سمجھ میں ہے بھائی دوائیوں میں اور بھی اس کو کہتے ہیں سنکھیا بھائی سنکھیا بھائی یہ زہر زہر ہے بڑا خطرناک بھائی لیکن ہے زمین کی جن سے مانا پتھر ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی زمین کی جن سے تو کہتے ہیں وزیر نی تو ان چیزوں سے بھائی مٹی ہے ریت ہے پتھر ہے گچ ہے چونا ہے سورما ہے اور یہ ہڑتال یا سنکھیا جو ہے ان سب سے وقال ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجود الا بالترابی والرمل خاصتاً جائز نہیں ہے تیامم مگر مٹی کے ساتھ اور ریت کے ساتھ خاص طور پر بھی یعنی خاص انہی کے ساتھ تیامم جائز ہے زمین کی حج جنس میں سے جو بھی چیزوں سے نہیں صرف کن چیزوں سے مٹی اور ریت کے ساتھ ہی ان دو سے ہے باقی چیزیں جو ذکر ہوئی ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تیمم جائز <تصفح> نہیں لیکن بعد میں والا نا کہتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ نے کا آخری قول جو تھا وہ فرماتے تھے صرف مٹی سے جائز ہے تیمم اور کسی چیز سے بھی جائز نہیں ہے بھائی. کسی بھی چیز تو اللہ ترابی ور رملی بھائی تو آخری قول میں نے بتلا دیا آپ کو وہ یاد رکھنا بھائی آخری قول کے مطابق رمل کا لفظ نہیں ہونا چاہیے صرف اس کے ساتھ جائز ہے صرف مٹی کے ساتھ بھائی اچھا بھائی تارا فین کی نزدیک کیا بات ذکر ہوئی کس چیز سے تیم جائز ہے کس چیز پر دو ہزار لگا کر تیم کر سکتے ہیں بھائی ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہو اس سے تیم جائز اور جو چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے مثلاً لوہا ہے سانبا ہے پیتل ہے لکڑی ہے کپڑے ہیں غلہ ہے ان میں سے کوئی زمین کی جنس میں سے ہے نہیں بھائی تو ان کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے اچھا بھائی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سی چیز زمین کی جنس میں سے ہے کون سی چیز زمین کی جنس میں سے اس کے لیے بھی فکہ کرام نے ضابطہ بتلا دیا بھائی کہتے ہیں آپ شان طریقہ ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں جو چیز آگ میں نہ جلے اور نہ گلے وہ زمین کی جنس سے ہے جو چیز بھی آگ کے اندر نہ تو جلتی ہے اور نہ گلتی ہے وہ کیا ہے زمین کی سے ہے لہذا لکڑی خارج ہوئی کیونکہ لکڑی کیا ہے آگ میں جل جل اور ہم نے تو کیا کہا جو آگ میں نہ جلے لکڑی اور لوہا پیتل وغیرہ بھی خارج ہوئے کیوں کیونکہ ہم نے کہا تھا جو آگ میں نہ گلے لیکن ان کو آگ میں گرم کرتے ہیں تو یہ نرم ہو जाते ہیں پگل جاتے चीजें پانی بن बनाते हैं یہ لوہار چیزیں کس طرح بناتے ہیں کو آگ پر گرم کرتے ہیں اور پھر وہ نرم ہو جاتا ہے, اس کو جو شکل دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں سونا ہے اس کو آگ پہ خوب گرم کرتے ہیں یہ نرم ہو جاتا ہے پانی بن جاتا ہے اس کو جو شکل دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں تو جو چیز आग میں جل جائے یا گل गल جائے گلنے کا کیا معنی پانی بن جائے یا نرم ہو جائے معلوم ہوا وہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہاں دو چیزیں اس سے مستثنا ہیں اس ضابطے سے مولانا ایک راکھ ہے اور ایک چونا راک بھی راکھ پہ یہ تاریخ شادی کہ راک کو آپ جلائیں گے وہ جلے گی بھی نہیں اور اس کو وہ گلے گی بھی نہیں دونوں شرطیں پوری ہو گئی یا نہیں آمد. وہ آگ میں جلتی بھی نہیں گلتی بھی نہیں لیکن ضابطے سے مستثن ہے پھر بھی اس کے ساتھ تیام کرنا جائز نہیں اور چونا چونا بھائی اس پہ تو تاریخ سازش ہی نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا وہ چیز آگ میں نہ جلے لیکن چونا آگ میں جل جاتا ہے کیا ہے آگ میں جل جاتا ہے لیکن وہ اس قائدے سے مستثن ہے اس کو نکال دیے گئے تو ضابطہ یہ تو جو دو چیزیں سے مستث ہے ضابطہ یہ ہوا کہ جو چیز آگ میں نہ جلے اور نہ گلے وہ زمین کی جن سے ہے بھائی البتہ دو چیزیں خارج ہے ہمارا ایک راکھ اور ایک چنا بھائی راک کو اس میں داخل ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ہم نے اسے خارج کر دیا اور چونے کو اس سے خارج ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی ہم نے اسے داخل کر دیا اس ان چیزوں میں بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی ون نیتم اور نیت فرض ہے تیم کے اندر نیت کیا ہے فرض ہے تیمم کے اندر وہ مستحب فی اور نیت مستحب ہے کس کے اندر بھئی؟ <تصفح> میں بھئی. جیسے صاحب خدوری نے تھا کہ نیت کرنا کیا ہے <تصفح> وضو میں مستحب ہے مولانا لیکن میں نے بتلایا تھا بھائی کہ علماء محققین کیا فرماتے ہیں بھائی نیت سنت ہے <تصفح> وضو کے اندر بھائی سنت ہے بھائی تو دلائل ہیں ہر ایک کی اپنے بھائی صاحب خدوری کے نزدیک مستحبات میں ہوگی بھائی تو تیمم کیوں بھائی تیمم کے اندر نیت کیوں فرض ہے وضو یہ نائب کس کا ہے وضو کا اور وضو میں نیت مستحب ہے یا سنت ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے نیت مستحب یا سنت لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی تیمم کے اندر نیت فرض ہے ہمارے فکاہ کرام فرماتے ہیں کیونکہ تیمم کا معنی ہی کیا ہے ارادہ کرنا نیت کرنا لہذا اس کے سمجھ میں آیا تو اس کے اندر نیت کیا ہے فرض ہیں ہمارا نا بڑی دلیلیں ہیں. ایک وجہ میں نے ذکر کر دی کیونکہ اس کا معنی ہی کیا ہے نیت کرنا کر مانا ہی بتلا رہا ہے بھائی اس میں نیت ضرور ہونی چاہیے اچھا معلوم ہوا جس نے نیت نہیں کی اس کا تیمم بھی نہیں ہوگا لہذا ایک آدمی دو آدمی سفر میں جا رہے ہیں بھائی پانی ختم ہے اور قریب میں کہیں پانی ملنے کا امکان نہیں اب نماز کا وقت ہوا اب دونوں کیا کرتے ہیں تیمم کرنا چاہیے بھائی نماز کا وقت ہو گیا پانی تو کہیں ملے گا نہیں ایک کہتا ہے بھائی مجھے تو تیمم کا طریقہ ہی نہیں آتا تو دوسرا اس کو بتلاتا ہے کہتا ہے دیکھو تیمم یوں کرتے ہیں اس کے سامنے تیمم کر کے اسے دکھاتا ہے کیا کرتا ہے اس کے سامنے تیمم کر کے دکھایا لیکن نیت خود نہیں کی بس اس کو سکھا رہا ہے تو تیمم ہوا یا نہیں ہوا والا نہ ہوا. ہوا. کسی کو سکھانے کے لیے دکھانے کے لیے اگر تیمم کیا جائے اور ارادہ پاکی کا نیت نہیں کی تو تیمم نہیں لیکن اگر نیت کر لی تو پھر اس کا بھی تیمم کیا ہوگا ہو جائے اس کو دکھانا بھی ہوگا اور پاکی بھی ہوگی كُلُّ شَيْئِنْ الْوزُو اور توڑ دیتی ہے تیمم کو کُلُّ شی ہر وہ چیز یعن قل وزو جو وزو کو توڑ دیتی ہے بھئی جن جن چیزوں سے وزو ٹوٹتا تھا جو گزر گئی پیچھے بحث کے اندر بھئی ان تمام چیزوں سے تیمن بھی روٹ جائے گا समझ سمجھ میں آئی یہ تو تیمن ٹوٹ جائے گا غلما فرماتے ہیں بھائی صاحب قدوری کی عبارت کے بجائے دوسرے بعض علماء نے جو عبارت نقل کی ہے اپنی کتابوں میں وہ بہتر ہے بھائی وہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اصل کو توڑنے والی ہے وہ تیام کو بھی توڑ دے گی اور جو چیز اصل کو نہیں توڑنے والی وہ تیامنگ کو بھی نہیں توڑ گی سمجھ میں صحیح صاحب قدوری نے کیا فرمایا بھائی ہر وہ چیز جو توڑی کو بھی توڑ دے گی, توڑ دے گی. لیکن بھئی تو غسل کے تیام تو یہ وزو کی توڑنے والی چیز ہے اس تیام کو نہیں توڑیں گی مولانا سمجھ میں آیا بھائی اس کو نہیں توڑیں گے یہ مانا نہیں ایک آدمی پہ غسل کا غسل واجب ہوا پانی نہیں ملا اس نے کیا کر لیا تیام کر لیا کیا کر لیا منگ کر لیا مولانا اب وہ حالت ہے جنابت میں یا پاک ہو گیا پاک ہو گیا کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں پاک ہو گیا اچھا اچھا اس کے لیے اس نے کیا, کیا؟ مسن ایک نماز وغیرہ بھی پڑھ لی بھائی اب اس نے پیشاب وغیرہ کر لیا Reproduce. اب آپ بتائیے کیا ہوگا حکام او ہو وزو تو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا جی وزو تو ٹوٹ گیا اور نماز کے لیے تو وزو ضروری ہے پھر اب وزو کے لیے کیا کرے گا لیکن وہ غسل والا تیمم نہیں ٹوٹا مانا کہ اب دوبارہ یہ جنابت میں نہیں ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی ہاں یہ مانا یہ مانا نہیں کہ اب وزو ٹوٹتا رہے اور نمازیں پڑھتا رہے غسل والا تو ٹوٹتا ہی نہیں بھائی بات سمجھ میں में आ بھائی تو لہذا جو چیز اصل کو توڑنے والی ہے وہ تیمون کو بھی توڑے گی تو وزو کے تیمنگ کے لیے اصل کیا ہے وزو بھائی وزو کے لیے نائب ہے تیمنگ اسی طرح وسل کے لیے نائب ہے تو تیمنگ کے लिए دو اصل ہوئے کون کون سے تو یہ کبھی نائب ہوتا ہے ارزو کا تو اس کے لیے اصل ہے کس کا غسل کا تو اس کا اصل کون ہوا غسل تو جو چیز اس کے اصل کو توڑ دے گی وہ اس تیام کو بھی توڑ دے ایک آدمی نے جنابر کی حالت میں وہی تیام کر لی جناب تھی اور پھر پانی نہیں ملا اس نے تیام کر لیا تو اب یہ جنابت والا تیمم نے ٹوٹتا لیکن اگر اس کو پھر جنابت کا لاحق ہوئی مولانا سمجھ میں آیا تو اب جنابت آتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا واجب جاتا تھا بھائی تو یہاں پر بھی اب دوبارہ وہ تیمم ٹوٹ چکا ہے دوبارہ کیا کرنا پڑے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی خود تو لہذا مارا نا پانی نہیں مل رہا تھا اب ایک آدمی کو پانی مل گیا اس کو جنابت لاحق ہوئی سن. اور وہ جن ہوا پانی نہیں ملا اس نے کیا کیا تیامنگ کر لیا بھائی غسل کے لیے تیامنگ کر لیا تو تیامنگ کر لیا بھائی اچھا ایک آدمی تھا اس کو اس نے है کیا ہے مارانا اب وہ سفر کر رہا ہے چلتے چلتے اس کو ایک لوٹا پانی کا مل گیا ایک لوٹا کس کا مل گیا جس سے خوب سکون سے सकता ہو سکتا ہے اب آپ بتائیے مارانا اس کا تیام ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا جی بھائی میں نے کیا بیان کیا کون سا تیمم کر کے وہ چل رہا ہے غسل والا اور یہ پانی جو ملا کیا اب اس سے وسل ہو سکتا ہے جب اسے غسل نہیں ہو سکتا تو غسل والا تیمم بھی اس سے ٹوٹے گا ہاں وضو والا تیمم کیا ہوتا تو یہ پانی مل گیا اس سے وزو ہو سکتا ہے آرام سے بھائی لہذا وہ تیمم کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو وہ چیز جو اصل کو توڑنے والی ہے وہ تیم کو بھی توڑے گی سمجھ میں آیا تو وسل اتنا پانی مل جائے جسے غسل کر سکے پھر وہ تیمم ٹوٹ جائے گا غسل کرنا پڑے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں توڑ دے گی تیام کو ہر ہر وہ چیز جو توڑ دیتی ہے وضو کو ویژن روا قطر تیامال اور توڑ دیتی ہے جی دی ایزن کا مانا بھی کے کریں گے بھی اچھا اور توڑ دیتی ہے رویت یس پانی کا دیکھنا بھی پانی کا دیکھنا بھی سیمن کو توڑ دیتا ہے استعمال ہی جب وہ قادر ہو اس کے استعمال پر جب وہ قادر ہو اس کے استعمال صرف پانی مل جائے بھائی آپ فوراً حکم لگا دیں بھائی ہم نے قدوری کے اندر مسئلہ پڑا تھا پانی مل جائے تو تیامنگ کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا نہیں بھائی نہیں پانی تو مل گیا وہ لیکن وہ جس نے تیامن کیا وہ تو مریض ہے اب بھی کیا کرتا ہے پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ گیا تو معلوم ہو وہ ابھی بھی پانی پر قادر نہیں تو گویا پانی یوں سمجھا جائے گا ہے ہی نہیں یوں سمجھا جائے گا جو لہٰذا صرف پانی کا ملنے سے نہیں بلکہ پانی ملے بھی اور وہ اس کے استعمال پر قادر بھی ہو اسی لیے کہا بین خزن رویتال استعمال ہی اور توڑ دیتا ہے پانی کا دیکھنا بھی تیمم کو جب وہ شف قادر ہو اس پانی کے استعمال پر ولا باہر اور جائز نہیں ہے مارانا تیمم مگر پاک مٹی کے ساتھ بھائی تیمم صرف کس کے ساتھ جائز ہے بھائی زمین کی جنس میں تو ہو لیکن اس کا پاک ہونا ضروری ہے چنانچہ فقاہ کرام لکھتے ہیں مارانا ایک زمین ہے اس پر کسی نے پیشاب وغیرہ کر دیا لیکن وہ زمین دھوپ کے اثر سے خشک ہو گئی اور پیشاب کا اثر وغیرہ بو وغیرہ وہاں سے بالکل ختم ہو گئی اس زمین پر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اس سے تیمم کرنا جائز نہیں کیونکہ تیمم کے لیے کیا شرط ضروری ہے بھائی زمین تو وہ پاک ہو گئی لیکن تیمم کرنا اس سے جائز نہیں ہاں اگر पता نہیں ہے تو پھر ایسے کبھی कभी وہم نہیں کرنا چاہیے سمجھ میں آئے پتا نہ ہو تو پھر شک اور وہم نہیں کرنا چاہیے ہاں پتا ہو تو پھر اس جگہ سے تیامنگ نہیں کر سکتے بھائی اور میں نے آپ کو بتایا بھائی تیامنگ کن چیزوں سے جائز ہے جو چیزیں زمین کے جنس میں سے ہے لیکن اگر زمین کی جنس سے نہ ہو مسلم مثلاً غلہ پڑا ہوا ہے یا کپڑے پڑے ہیں یا لکڑی پڑی ہے ان پر گرد اور مٹی پڑی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں ان سے بھی کیا ہے تیام کرنا جائز ہے جائز جب جو چیزیں زمین کی جنس میں سے ہیں ان پر بالکل سرے سے کوئی گرد نہ ہو پھر بھی ان سے تیامم جائز لہذا ایک پتھر پڑا ہے ایک اینٹ پڑی ہے اس پر کوئی گرد نہیں ہے پھر بھی اس سے تیموم اور اگر بالکل دھولا ہوا ہے صاف ستھرا پتھر چمک رہا ہے مولانا پھر بھی اس سے تیموم جائز ہے یہ ضرور یاد رکھنا ہو زمین کی جنس میں سے ہو تو پھر اس پر گرد کا ہونا ضروری بالکل صاف ستھرا اور پھر بھی تیموم ہو جائے جی چلیے مولانا بس منحد المرام اللہ عالم حفیظ فصیل کا